بسم اللہ و رحمۃ اللہ صحمت علیہ وحمۃ متب حصر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید مکتب حسن موجود تمام خاران اور مکتبہ میر دانیال شہید کوئٹہ دا. تمام خران کو سمجھنے احباب سے سلامت کریں اور ہمارا سلسلہ دس کتاب شکل آفت میں سے بابر جہاد درس نمبر 10 آج آپ لوگ وارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور آج ہے چونکہ میدان جنگ میں کبھی ایسے مسئلہ پیش آتا ہے کہ کفار میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کے پاس امن لینے آتے ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں لڑوں گا آپ مجھے امن دے دیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لا جب ہمارے پاس امن لینے آتے ہیں تو اس ردن ان کا کیا حکم میں فرماتے ہیں وہ یسیح امن دینا صحیح ہے ملک لواحدن من, مِنْ المسلمین کافروں میں سے جو بھی مسلمانوں سے امن منگیں گے تو امن دینا صحیح ہے ہاں منکل کو دن ہر ایک منان مسلم مسلمانوں میں سے ہر ایک کو اس کافر کو جس نے مسلمانوں سے امن منگا میدان میں اس کو امن دینا صحیح ہے شرح لیکن اس شرط کے ساتھ منکاناگر ہو وہ مسلمان بالغاً عقلاً بالغ و عقل و مختار ہو اور اس کو دوسرے کو امن دینے کے اس کو اختیار ہو اس کے بعد بعد میں آ رہے ہیں لباح دن من کس کو امن دے سکتے ہیں کتنے لوگوں کو گفار میں سے فرمان واحد من اہل حرب اور اہل حر یعنی آپ کے ساتھ جنگ لڑنے والے دشمنوں میں سے کسی ایک کو ابل جاما جماعت یعنی چند نفر کو ایک جماعت سے مرا چند نفر کو جی، <تصفح> وہ امن دے سکتے ہیں ہر مسلمان والے کے لال آہل ناعیت نہ کہ برا ایک اطراف اطراف والے کو مثلاً ایشار کے مثلاً دائیں طرف رہنے والوں کو بائیں طرف رہنے والوں کو اس طرح وہ نہیں دے سکتے ہیں. چند گنتی کے محدود ایک جماعت کو یا ایک نفر کو دے سکتے ہیں لال اہل دیند مکمل ایک طرح اطراف میں رہنے والے پورے ایک سائٹ کو معین کر کے ان کو امن نہیں دے سکتے دن یا پوری ایک شہر کو اولدین شاعر پورے ایک شہر والے رہنے والوں کو بھی امن نہیں دے سکتے ہیں یعنی ہر مسلمان کیونکہ پورا ایک سائٹ کو امن دینا ہاں یعنی جیسے مشرق میں رہنے والے مغرب میں رہنے والے اس طرح کے, کے ایک گاؤں کے ایک بستی میں مغرب جانب مشرق جانب میں اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو امن دے دو کا یہ کہنا ہاں جی اور پورے شہر میں رہنے والوں کا امن دینا ہر مسلمان کو یہ حق نہیں اور صرف ایک بندے کو یا چند ایک کو دے سکتے ہیں اماں جو ہے پورے ایک اطراف کو دینا یا شہر کو امن دینا فائن نہ ہو کیونکہ یہ صورت یخ تصول بل امام یہ خود امام کے ساتھ خاص ہے واقعی جو حاکم اسلامی ہے ہاں جی امام سے ہاں امام سے امام معصوم ہوتا ہو تو وہ مراد ہے امام معصوم نہ ہوتا ہو تو ہاں جی اس کے نائب اور حاکم اسلامی جو عالم ہے مسلمان ہاں جی اور شریعت پہ پورا پورا عمل کرنے والا اور حاکم بھی ہے عدل انصاف سے مسلمانوں پر حکومت کرنے والا عالم فقیر شاذ کو امام سے تعبیر کرتے چھ میں اور حسن جو جہاد جہادی جہاد لنے والے کے لیے اپنے بابو جہاد نے لیا لاش شرائط بیان کیا ان میں ایک جو ہے ہاں جی انصب اللہ سادات ہونے کا بذکر ذکر فرمایا ہے تو یقصب الامام و امام کے ساتھ خاص سے تو حاکم اسلامی کے ساتھ خاص سے اور بے نائبِ امام کے جانشین کے ساتھ خاصے امام نے مطلب ایک جام ہے کسی بندے کو جانشین بنا کے بھیجا ہاں جی تو اس کو یہ اختیار ہے اللہ تخالیٰ حربِ پاس اگر مشمانوں کے سب میں داخل ہو گیا یا ایک گاؤں میں داخل ہو، ایک کافر جو حربی ہے، آپ سے حرب کے معنی جنگ کے معنی ہے. حربی یعنی کافر ہے حروی وہ کفار جو مسلمانوں سے برسر ہے بیکار ہے ابھی ان سے ہمارا جنگ ہے تو ان جنگجو گفار جنگجوؤں میں سے مسمانوں کے صف میں داخل ہو گیا مسمانوں کے گاؤں میں بسی میں بزن الامان اس گمان کے مسلمان اس کو امن دیں گے لیکن ولم یا امن چونکہ نہیں جانتے تھے اس کو تو امن نہیں دیا ہادن کسی نے بیچوں گا ہر کسی کو تو امن نہیں دے سکتے اس کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں ہاں جی نام و نشان گھر بار ہر لحاظ قوم قبل کے لحاظ سے اور آپ کو اس پر اعتماد تو اس کا امن دے دیں گے ایسے ہر کسی کو تو امن نہیں دے سکتے اس لیے جو ہے وہ امن کے گمان سے داخل ہو گیا مسمان بسیم یا صف میں ولم یا امن کسی نے اس کا امن نہیں دیا تو کیا اس تو پھر ہم قتل کر سکتے ہیں نہیں بلکہ واجبۂ سال ہو یہ اسلام کی مروت ہے بلکہ واجب ہے اس کا پھر حربی کو پہنچانا لامہ امن اس کے اپنے امن کی جگہ پر ہاں جی اس کی اپنی کے اپنے امن کو جہاں امن میں صوبہ اس کے گھر بار میں یا اس کے اپنے ہاں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ادھر پہنچا دے اس کے امن کی, کی جگہ پہ پہنچا دیں من غیر تارزن بدیون اس کے کی کیا متعارف ہے جو لینب سے اس کی جان کو یعنی اس کی جان کو بدیو نے کسی قسم کے نقصان پہنچائے بغیر اولما اس کے مال کا بھی متعارف نہیں ہونا ہے جو آپ سے پناہ لینے آیا ہے اس کے جان مال کو نقصان پہنچائے ہوئے اور غیر میں یا اس علاوہ اس کو کسی بھی قسم کے نقصان اس کے اولاد یا گھر وار کسی چیز کو بھی نقصان پہنچائے بغیر ہاں جی؟ ان کو اپنے امن کی جگہ پر پہنچانا یہ شریقوں میں اگر کوئی مسلمان اس کو امن نہ دے بس سابقہ شرط کی روشنی میں حرمتیں فلاحی یس ہو پس صحیح نہیں علامان امن دینا ہاں جی کسی کافر کو منل کافر ایک کافر سے یعنی اگر ایک کافر مسلمانوں کے صفوں میں ہے مسلمانوں کو مدد کر رہے ہیں وہ ہاں جی دشمن جنگ ہمارے مخالف لڑنے والا نہیں ہے بلکہ ہماری مدد کرتے لیکن کافر ہے ہاں جی تو جیسے فلاں تو وہ جو ہے کسی کافر کو امن جسن جن سے ہمارا جنگ ہے بس صحیح نہیں امن جین کافر کی طرف سے ولاؤ کا نظم اگرچہ وہ کافر ذمی ہو کافر ذمّی سے مراد جو ہے جو جیسے آل کتاب ہے یہود النسرا ہیں ہاں جی ان کو کافر ذمّی کا ہے کہ وہ مسلمان حکومت کے اندر رہ سکتے ہیں مسلمانوں کو ججا جی وغیرہ دے کے وہ پرامن زندگی گزار سکتے ہیں شرح کو شرط کے ساتھ جو کہ یعنی ذکر ہو چکا تو ہے تو والمین اگر وہ کافر ذمّی ہو یعنی تو بھی مسلمان معاشرے میں اتنے وعدہ آتمادہ مسلمان حاکم کے ساتھ ہو چکا ہے امام کے ساتھ یہ کسی کہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کو باغات ہر مقام پہ مدد جو بھی شرح طے ہوا ہے وہ اس پر ہو وعدہ کیا ہوئے ہے لیکن اس کے موجود وہ کسی اور کافر کو امن نہیں دے سکیں گے ولاؤ گان ضمیہ ولا من المجنون اور نہ کوئی پاگل شاید کسی کافر کو امن دے سکتے ہیں ول بلا ول بلا ہی مجنون کما نہیں مجنون کو کماخل وہ بھی نہیں دے سکتے ولا من السبی اور نہ بچہ جو ہے کسی کافر کو امن دے سکتے ولاؤ کان مراحد نہ اگر وہ بچہ قریب گلوک ہو قریب لغت کے قریب ہے اس کو مراحق بولتے ہیں تو وہ بھی جو ہے جب مالک نہیں ہے اس کو وہ اس دینے کا حق نہیں والا ممان اللہ پلکھ کہتے ہیں وہ اس اختیار اور نہ اس شخص کی طرف سے امن دینے صحیح ہے اور نہیں ہی ممان طرف سے لا اختیار اللہ جی اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو بھائی ایک مسلمان اس کو کوئی اختیار نہ ہو اس کی مثال جیسے کل مسلم الاسیر جیسے وہ مسلمان جو عصر ہے پھر عید الکفرت کافروں کے ہاتھوں میں اے دیت کی جمع ہے کفرہ کافر کی جمع دل کفرہ کافروں کے ہاتھوں میں عصر ہے تو وہ خود عصر بے تو وہ ایک اور کافر کو پناہ دے دے اس کو پناہ دینا صحیح نہیں ہے ہاں البتہ وہ آزاد ہو جائے تو پناہ دے سکتے ہیں اما خالا سا ہاں جب وہ اس کو چھٹکارا مل جائے وہ آزاد ہو جائے من عصر عصارت سے دشمن کے پیت سے اس کو چھٹکارا مل جائے وہ آزاد ہو جائے تو دشمنوں کے صفحوں میں آ گیا تو پھائیسی امان ہو تو پھر اس کا امن دینا کافر کو صحیح ہے یہ کہ پہلے وہ اصر تھا بلکہ اس کو منع نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد ہے مختار ہے فلاح یجوز العمان اور اسی طرح جائز نے امن دینا کافروں کو مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی مسلمان طرف سے ماہ ما امکان ذرا دن ماں امکان ذرا دن اس کافر کی طرف سے نقصان پہنچنے کا امکان ہوتے ہوئے نقصان ہونے کا زیادہ امکان استعمال کا ہے امکان ہے ہاں اس سے شب شبہات زیادہ ہے کیونکہ پہلے وہ جانتے ہو اور وہ شو نے جاسوسی پہلے کہہ چکا اس کا ریکار ہمارے پاس موجود ہو یا وہ مشکوک شاس ہو جس سے جاسوسی کا امکان ہو تو پھر اس کو امن نہ دے دیں اولاز و جائز نے امان امن دینے ما امکان ذرا دیں اس کا فرق سے مسمانوں کو نقصان پہنچانے کا امکان ہوتے ہوئے جیسے کال جواسی سے جیسے جاسوسوں کو ایک آدمی کے کام ہی جاسوسی تو اس کا امن نہ دیا جائے وغیرے میں اس کے علاوہ دوسرے لوگ من القائین خائن لوگوں میں سے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں مسلمانوں کو ہاں جی نقصان پہنچاتے ہیں جاسوسی کر کے مختلف طرقوں سے اور وہ استعمال ہونے جاسوسی اور خیانت کے استعمال ہوتے ہوئے اس کو امن دینا جائز نہیں ہے تو پھر اگر ہمارے پاس آ جائیں تو اس کو پھر پورا امن تاریخ کریں اس کو نقصان پہنچائے بغیر اس اپنی امن کی جگہ پر پہنچانے کا حکم ہے فیم بغل علام اور امام کو چاہیے اللہ یارودا آگے جب کسی مسلمان چونکہ پہلے کہاں ہے سب کفار امن مانگے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کو امن دے سکتے ہیں و مختار شکر تو اس نے امن دے دیا تو امام اس کے امن کو رد نہ کرے فیم بغل علمان امام کو چاہیے اللہ یرود کہ رد نہ کرے امان الامن کسی بھی مسلمان امن دینے والے کے امن کو جب کوئی مسلمان کسی کافر کو بال میں امن دے دے تو امام کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ اس کے امن کو رحت نہ کریں اور مسلمان کو اس فیل کی تصدیق کریں شتائت کریں البتہ ان لم یا استاذ او خیانتاً البتہ اگر امام کو آگاہی نہ ہو اطلاع نہ ہو امام کو پتہ نہ ہو اس کی طرف سے کوئی الگ خیانت یا نقصان پہنچانے کا خیانتاً او مذرت کوئی خیانت نقصان کا کبھی ایسا ہوتا ہے اس بندے کا پتہ نہیں تھا اس مسلمان کو پتہ نہیں تھا شاخ کے بارے میں تو اس نے تو امن دے دیا امام کے بعد اس شاذ کی جو ہے ریکارڈ موجود ہے ہاں جی کسی بھی طرح سے امام کو پتہ چل گیا یہ بندہ جو ہے خائن شخص ہے جاسوس ہے تو پھر امام اس کے اس امن کو تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے امن کو قبول نہیں کرے گا اور اس طرح اس کافر کو دوبارہ واپس اپنے امن پہ واپس کریں گے اس کا البدہ خاتر نہیں کریں گے سے کے احتمال پہ ہاں جی یا نقصان کے احتمال پہ بلکہ اس کو چونکہ وہ عمل لینے آیا تھا امن منظور نہیں ہوا جس مسلمان نے جو امن دیا تھا امام نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ امام کو اس کے بارے میں معلومات اور خدشات ہے تو پھر جو ہے اس کے امن کو امام رد کرے گا اور اس کو واپس اپنے امن کی جگہ پہ پلٹا دیں گے اپنے محالے میں تو مجھے اور سزاولی امام ہم کے لیے اللہ ردیہ کہ رد نہ کرے امان علامن امن دینے والے کے امن کو انلم لم سے اگر امام کو اطلاع نہ ہو آگاہ نہ ہو پتہ نہ ہو خیانتاً کسی خیانت کا مدر یا نقصان کا یعنی اس کا علم نہ ہو اور وہ بندہ بھی مطمئن ہے جس نے امن دیا اور امام بھی اس حوالے سے امام کے پاس کوئی الگ سے خبر اور معلومات نہیں ہے اس کافر کے بارے میں تو پھر امام کو چاہیے کہ اس بندے جس مسلمان نے اس کافر کو امن دیا ہے اس کے امن کو اوکے کریں اس کو تائید کریں اس کو ہاں جی اور اس کی مسلمان کی اس فیل کے اس کے جہان اس ہل کے تائید کریں اور اس کا خود کو امن دے دیں لیکن مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کے بارے میں امام کے پاس معلومات ہیں یہ جاسوس ٹائپ کا انسان ہے خائن طاق کا انسان یا اس کے سابقہ ریکارڈ صحیح نہیں ہے تو اسی سر میں پھر اس کے اس کی امانت کو امن کو قبول نہیں کرے گا اور اس بندے کو واپس اپنی امنگاہ پہ واپس کریں گے آج کے دس یہیں پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آگے دوسری دس چونکہ عنوان چینج ہو جا